اور مسلمانوں ہے سی یہ تو ہو نہ ہو سکتا کہ سب کے سب نکل تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلی کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپن قوم کو ڈرسنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں